اعوذ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الحمد للّہ رب العالمین الرحمن الرحیم وسلاۃ والسلام علی سید المبیا اب المرسلیم امام خاطر من نبیین سید و مولانا محمد علی علیہ و اصحابہ اجمعین پچھلی نشست میں ہم نے گفتگو شروع کی تھی کہ ایسے اعمال جو بہت مختصر ہیں مگر ان کے انعامات اور ان کا جو بدلہ لہ کیا ہاں ہے وہ بہت زیادہ ہے اور اس میں ہم نے ایک بات عرض کی تھی جس کو دوبارہ عرض کر دیں تاکہ کسی قسم کی کوئی غلط فہمی نہ رہے کوئی گمراہی پیدا نہ ہو کہ جب ہم کہتے ہیں کہ اس ایک عمل کا سلا فرض کریں حج کے ثواب کے برابر ہے تو ہم نے یہ بھی عرض کیا تھا کہ اس کا مطلب نہیں ہے کہ حج جو فرض ہے وہ مکمل ہو گیا ثواب اس کے برابر ضرور ہے فرضیت اس وقت تک بہرحال حال رہے گی اگر ہم صاحب استطاعت ہیں کہ جب تک ہم حج کر نہیں لیتے اسی طرح اگر ہم نے کہا کہ سورہ الاخلاص ایک دفعہ پڑھنے سے ایک تہائی قرآن مجید کو پڑھنے کا ثواب حاصل ہوتا ہے تو اس کا مطلب تین دفعہ سورہ الاخلاص پڑھ لینے سے مکمل قرآن مجید پڑھنے کا ثواب حاصل ہوتا ہے یہ ہمارا ایمان ضرور ہے لیکن اس سے قرآن مجید کے حقوق پورے نہیں ہوتے ان میں قرآن مجید کو باقاعدہ سے ترتیب سے مکمل پڑھنا شامل ہے اس کے اندر اس کو سمجھنا شامل ہے اس کے اندر اس پہ عمل کرنا شامل ہے اور پھر اس میں چوتھا حق جو ہے وہ یہ ہے کہ اس کی تعلیم جو ہے وہ لازم ہے یہ حقوق اس سے بہر حال ادا نہیں ہوتے یہ حقوق ہم سمجھتے ہیں کہ شاید صرف علماء کرام علیہم الرحمہ ہی کے ذمہ رہے ہیں یا ہیں ایسا نہیں ہے علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے یہ معتبر احادیث مبارکہ سے ثابت ہے اور جب ہم کہتے ہیں علم حاصل کرنا سب پہ فرض ہے تو اس سے مطلب ہمارا کیا ہے اس سے ہمارا مطلب بالکل یہی ہے کہ ہم نے قرآن مجید پڑھنا ہے قرآن مجید سمجھنا ہے قرآن مجید پر عمل کرنا ہے اور پھر قرآن مجید آگے اس کی تعلیم بھی کرنی ہے بھلے وہ عوام میں نہ ہو اپنی ہی گھر میں کیوں نہ ہو ایک انسان جس کو اللہ تبارک و تعالی ان تمام چیزوں سے نواز دے اس فہم سے نواز دے اگر وہ اپنے گھر میں اپنی اولاد کو بھی اس راستے پہ ڈال لیتا ہے اپنی بیوی کو ڈال لیتا ہے اپنی والدہ کو ڈال لیتا ہے اگر والد صاحب اس راستے پر نہیں چلے چلے اس عمر میں ان کو اس راستے پہ ڈال دیتا ہے تو یقیناً اس نے قرآن مجید کے جو فرائض ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے اپنی کوشش کی ہے اب اس کا جو صلہ اللہ کے یہاں ہے وہ بے بہا ہے اس میں کسی قسم کا کوئی شبہ نہیں ہے اس میں کسی قسم کا کوئی بھی شک نہیں تو اب کچھ مزید آج مکمل کرتے ہیں اس موضوع کو کچھ مزید حدیث مبارکہ جن سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ اگر بہت مختصر سا عمل کر کے کس طرح ہم اپنے نامہ اعمال میں بہت زیادہ ثواب جو ہے وہ جمع کر سکتے ہیں اس میں ماجہ شریف کی حدیث ایک موجود ہے کہ کھانا کھا کر شکر کرنے والے کا اجر صبر کے ساتھ روزہ رکھنے والے کے برابر اب کتنی چھوٹی سی ایک بات ہے کہ کھانا کھانا ہے اس کے بعد اللہ کا شکر ادا کرنا ہے بس اب یہ شکر جو ہے کئی طریقے سے ادا کیا جا سکتا ہے اس کے لیے احادیث مبارکہ میں معتبر اور مستند دعائیں بھی موجود ہیں لیکن اگر کسی کو دعائیں یاد نہیں ہیں تو اللہ تبارک و تعالی جس طرح زمان و مکاں کی قید سے آزاد ہے اسی طرح اللہ تبارک و تعالی زبان کی قید سے بھی آزاد ہے اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ اگر ہم اپنی زبان اردو کے اندر یا پنجابی کے اندر یا پشتو کے اندر یا سندھی کے اندر اللہ تعالیٰ سے کوئی بات کریں تو خوافر اللہ ہم یہ کبھی نہیں سوچ سکتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو معلوم نہیں ہوگا کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں اگر اول تو بہتر ہے کہ وہ دعائیں یاد کر لی جائیں اگر دعائیں یاد نہیں ہوتی تو شکر الحمدللہ تو کہا جا سکتا ہے یہ بھی نہیں تو اردو میں کہا جا سکتا پنجابی میں کہا جا سکتا ہے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں نوازا ہے اس نعمت سے ایک بہت اچھی دعا جو ترمزی شریف میں بھی ہے ابو داؤد شریف میں بھی ہے اردو میں ترجمہ بیان کر دیتے ہیں تاکہ اگر یاد کرنے میں ظاہر ہے کچھ وقت لگے گا کم از کم اردو کا یہ جملہ تو ہر کوئی بول سکتا ہے کہ ہر قسم کی تعریف جو ہے وہ اللہ کے لیے ہے جس نے مجھے یہ کھانا کھلایا اور میری کسی بھی کوشش اور طاقت کے بغیر مجھے یہ کھانا عطا فرمایا آسان سا جملہ ہے جب تک ہم اصل عربی کی عبارت یاد نہیں کر لیتے درست مخارج کے ساتھ درست تلفظ کے ساتھ تب تک ہم اردو میں تو یہ دعا کہیں بانگ ہی سکتے ہیں اور اللہ تبارک تعالی زمان و مقاہ کی طرح زبان کے قید سے بھی آزاد ہے ظاہر ہے کہ ہمارا ایمان ہے کہ جس زبان مبارک میں اللہ تبارک تعالی نے قرآن مجید کو ہم پہ نازل فرمایا ہے اسی زبان مبارک میں پڑھنے کے ظاہر ہے کہ سمرات بے بہاں ہیں اور ظاہر ہے کہ اردو میں یا پنجابی میں یا کسی اور یا انگریزی میں کسی اور زبان میں اگر ہم وہی جملے کہتے ہیں تو اس سے بہت فرق ہے اس میں بلکہ ایک بڑا دلچسپ ایک عبارت جو ہمیں یاد پڑتا ہے غالباً قدرت اللہ شہاب نے لکھی ہے اس نے ایک قصہ بیان کیا ہے کہ کسی جگہ پہ یہ پتا چلا کہ وہاں پہ کوئی جنات وغیرہ کا معاملہ ہے تو وہ کہتا ہے کہ ہے جب اس زمانے میں آپ جانتے ہوں گے آپ نے کم از کم دیکھا ضرور ہوگا جو میری عمر کے لوگ ہیں انہوں نے تو خود بھی دیکھا ہوگا پہلے زمانے میں ایک وہ ریکارڈ ہوتا تھا اور اس ریکارڈ کو چلانے کے لیے ایک ریکارڈ پلیئر گرامو فون اس کو غالباً کہتے تھے اگر ہمیں صحیح یاد پڑتا تو کہہ لگا کہ جی وہ گرامو فون جب ہم لگاتے تھے تو اس کے اندر سے عجیب و غریب قسم کی مطلب پہلے جو بھی اس کے اندر گیت ہے یا جو بھی ہے اس کی آواز شروع ہوتی تھی اور پھر اس کے اندر سے عجیب و قریب خوفناک آوازیں لگتی تھی وہ کہتا ہے کہ میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کاخص پر لکھ کر میں نے اس کو پر ڈال دیا تو آوازی ختم ہو گئی لیکن پھر میں نے اردو میں لکھا نہیں کوئی الہ مگر اللہ کے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور وہ اس پر ڈالا تو آواز ختم نہیں ہوئی تو عربی کی عبارت جو ہے یہ وہ زبان مبارک ہے جو میرے نبی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی اپنی زبان مبارک ہے اللہ نے اس میں قرآن مجید کو نازل کرنا پسند فرمایا ہے اس لیے ہمارا ایمان ہے کہ بہرحال اس کے ثمرات زیادہ ہوں گے اور اس کے ظاہرہ کے فوائد بہت زیادہ ہوں گے لیکن ہمیں جب تک اصل عبارت یاد نہ ہو ہمیں چاہیے کہ اردو میں پنجابی میں انگریزی میں جو بھی ہماری زبان ہے اس زبان کے اندر کم از کم دعا جو ہے شکر ادا ضرور ہر کھانے کے بات کریں تو حدیث مبارک کے مطابق اس سے ہمیں اجر جو ملے گا وہ صبر کے ساتھ روزہ رکھنے والے کے ساتھ ہے وہ. اچھا اسی طرح اب کچھ عبارتیں ایسی ہوتی ہیں یا حدیث ایسی ہیں جن کو صرف مخصوص کر دیا گیا ہے ایام رمضان المبارک کے ساتھ یہ ضروری نہیں ہے آخر آگے پیچھے بھی لوگ کچھ روزے رکھتے ہیں کچھ لوگ جن کے روزے قضا ہو گئے وہ رکھتے ہیں کچھ جن کے کفارے ہیں وہ رکھتے ہیں کچھ نفلی روزے رکھتے ہیں ان میں بھی ہمارا ایمان ہے کہ یہ حادث مبارکہ جو ہے وہاں بھی بالکل اسی طریقے سے ہیں کہ جس نے کسی روزے دار کا روزہ افطار کرایا تو اسے اس کے برابر ثواب لے گا اور روزے دار کے ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوگی تو یہ بھی ایک بڑا آسان نسخہ ہے کہ آپ ہم روزہ بھی رکھیں اس کے سمرات بھی حاصل کریں اور کسی روزے دار کی ہم افطار بھی کرا دیں اور افطار ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہے کہ افطار کا اور شہر کا ایک عجیب و غریب وہ ہم نے بنا لیا ہے کہ جی پتہ نہیں اتنے سموسے ہوں گے اور اتنے پکوڑے ہوں گے اور فلاں چیز ہوگی تب افطار ہوگا ایسی کوئی بات نہیں ہے افطار تو کئی احادیث مبارکہ میں ہمیں اشارہ ملتا ہے ایک کھجور سے بھی آپ نے کرا دیا تو افطار ہے پانی کے گھونٹ سے بھی آپ نے کرا دیا تو افطار ہے ہاں آپ اپنی حیثیت کے مطابق عمل کریں گے ایک آدمی سے روزہ دے دیتا ایک آدمی ہے وہ اگر ایک ایک یا پانی سے روزہ افطار کرتا ہے تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے تو اپنی حیثیت کے مطابق ضرور ہونا چاہیے لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ ہم کہہ لیں کہ جناب اس قسم کی مرغب غذائیں ہوں گی تو روزہ افطار سمجھا جائے گا ورنہ روزہ افطار نہیں سمجھا جائے گا یہ بات درست نہیں ہے اسی طرح بخاری شریف کی بھی حدیث ہے کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے مجاہد کی جو مثال اور جو راوی صاحبی ہم فرماتے ہیں کہ یہ تو اللہ ہی جانتا ہے کہ اللہ کی راہ میں جہاد کون کرتا ہے پھر کہتے ہیں اس روزے دار کی طرح ہے جو رات بھر کے قیام میں مصروف رہتا ہے سبحان اللہ اور اللہ کے رسے میں جہاد کرنے والے کے لیے اللہ نے زمانت دی ہے کہ اسے موت دیتے ہی جنت میں داخل کر دیا جائے گا یا اجر اور غنیمت سمیت وہ اسے سلامتی کے ساتھ زندہ واپس لوٹا دے گا یعنی اگر غازی ہے تو اجر بھی ہے سواب بھی ہے سلامتی بھی ہے اور اگر شہید ہے تو براہ راست جنت میں ہے حدیث مبارک ہے بخاری شریف کی تربیز شریف کی اسی طرح حدیث ہے کہ جس نے فجر کی نماز با جماعت ادا کی پھر اللہ کے ذکر میں مشغول رہا یہاں تک کہ سورج طلوع ہو گیا پھر دو رکعت نماز ادا کی تو اس کے لیے مکمل حج اور عمرے کے برابر ثواب ہے اللہ اکبر مکمل اور یہ بات تین بار صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل حجر عمرے کے برابر ثواب ہے مکمل حجر عمرے کے برابر یعنی تاکید ہو گئی ایک رزم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی بات بار بار کرتے تھے تو ایک تاکید کے طور پہ ہم اس کو لیتے ہیں کہ اس کا اتنا بلند ان الفاظ کا مقام ہے کہ اس کے اندر شدت ہے تبرانی شریف کی احمد کی اور ابو داود کی ایک حدیث ہے کہ جو آدمی با جماعت فرض نماز کے لیے نکلتا ہے ظاہر مسجد کی طرف نکلتا ہے اس کا ثواب حج کی طرح ہے اور جو نفلی نماز کے لیے نکلتا ہے اس سے مکمل عمرے کا اجر اور ثواب حاصل ہوتا ہے اب آپ سوچئے کہ پچھلی نشست میں اور اس سے پچھلی نشست میں بھی ہمیں یاد پڑتا ہم نے ایک حدیث شریف جمعہ کے حوالے سے کہی تھی کہ آپ پہلے پہر میں آئیں تو قربانی ایسے ہے جیسے ہم نے اونٹ کی قربانی کی ہے اور ذرا تھہر کے آئیں تو ایسے ہے جیسے گائی کی گربانی کی ہے اور ہم نے یہی کہا تھا کہ حدیث مبارکت ہمیں کیا اشارہ ملتا ہے اور کیا نصیحت ملتی ہے کہ ہم پہلے آئیں سب سے پہلے آئیں بلکہ ایک روایت سے تو ہمیں یہاں تک پتا چلتا ہے کہ جو خطبہ دینے والا امام ہے اس کے آنے سے بھی پہلے تشریف لائیں اور پھر ہمارے ہاں ایک عجیب بات ہے کہ نفلی نمازیں نفلی روزوں پہ زور تو ہے لیکن ایک بڑی زبردست اور آسان عبادت ہے جو ہمارے ہاں جس کا تذکرہ بھی نہیں ہوتا وہ ہے تحیت المدوع اور تحیت المسجد کیا آپ بالکل شروع شروع میں آئیں وضو کریں مسجد میں داخل ہوں وضو کا پانی خوش ہونے سے پہلے پہلے دو نفل نماز تحیت الوضو کی نیت سے کریں پھر آپ دو نفل نماز تاہیت المسجد کی نیت سے کہیں گو کہ شرن اگر دونوں میں سے کوئی ایک بھی پڑھ لی تو دوسری ہو جاتی ہے مگر پھر بھی اگر آپ دونوں پڑھیں اس کے بعد ہم نے کہا آپ نے ادا کریں یا قضا نمازیں ادا کریں یا ذکر میں مشغول ہو جائیں یا قرآن مجید کی تلاوت کریں وغیرہ وغیرہ تو آپ یہ دیکھیے کہ اس کے اندر کتنا ثواب ہے تبرانی شریف کے اندر آیا ہے کہ جو شخص مسجد کی طرف خیر کی بات سیکھنے یا سکھانے کے لیے نکلتا ہے اسے مکمل حج کے برابر سواب حاصل ہوتا ہے تو جناب ہمارے آپ کے پاس تو دن میں پانچ دفعہ مکمل حج کے سواب کا سبب موجود ہے مگر ہم تو مسجد ہی نہیں آتے تو ثواب کون سا اور سواب کہاں کا رمضان شریف کے اندر مسجدیں کیسے بھری ہوئی تھی جمعہ میں الحمدللہ اللہ کیسے مسجد بھری ہوتی ہے اور باقی دنوں میں باقی پانچ وقت مسجد میں کئی مساجد ایسی ہیں کہ امام بچارا اکیلا ہوتا ہے اور ایک آدھا بندہ ساتھ میں کھڑا نماز پڑھ رہا ثواب جو ہم حاصل کر سکتے ہیں بالکل معمولی سی ایک کوشش سے دیکھیں ہم اپنے آپ سے محروم کر لیتے ہیں کتنی بڑی نا اہلی ہے کتنی بڑی کوتا ہی ہے بخاری شریف میں آتا ہے کچھ فنقیر لوگ تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہہ کہ مال والے جو ہیں وہ تو بڑے بلند مقام لے گئے ان کو دائمی عیش مل گئی کیونکہ وہ ہماری طرح ہی نماز بھی پڑھتے ہیں روزہ بھی رکھتے ہیں لیکن ان کو مال کی وجہ سے فضیلت حاصل ہے اس کی وجہ یہ کہ اس مال سے وہ حج بھی کر لیتے ہیں اس مال سے عمرہ بھی کر لیتے ہیں اس سے جہاد بھی کر لیتے ہیں اس سے صدقہ بھی دے دیتے ہیں تو وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں ایسی بات نہ بتاؤں جس کی وجہ سے پہلے والوں کے درجے کو پا سکو اور کوئی تمہارے بعد نہ پا سکے اور تم اپنے بیچ سب سے اچھے بن جاؤ گے سوائے اس شخص کے جو ایسا عمل کرے اور عمل یہ ہے کہ ہر نماز کے بعد تینتیس دفعہ سبحان اللہ تینتیس دفعہ الحمد اور تینتیس دفعہ اللہ اکبر کہے. کتنا آسان ایک شخص جو بہت مالدار نہیں ہے وہ بہت زیادہ صدقہ و خیرات نہیں کر سکتا اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا آسان نسخہ دے دیا کہ تم مسجد میں نماز پڑھنے کے بعد تینتیس دفعہ سبحان اللہ پڑھو تینتیس دفعہ الحمدللہ پڑھو تینتیس دفعہ اللہ وقت پر پڑھو تو اس کے برابر تو قربان جائیے اس دین پہ کہ اس دین نے ہمارے ہر طبقے کے لیے اور ہر جنس کے لیے مرد ہے یا عورت ہے بچہ ہے یا بچی ہے امیر ہے یا غریب ہے ہر ایک کے لیے ایسے ایسے راستے اس دین نے ہمیں دیے ہیں کہ جن کو اگر ہم اختیار کریں تو ہماری عام زندگی کی جو مصروفیات ہیں اس پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا یہ تسبیح جو ابھی عرض کی گئی تینتیس تینتیس تینتیس ایک تسبیح بنتی ہے نا سو دانے کی 99 دانے کی ایک تسبیح بنتی ہے کتنی دیر اس میں لگے گی اور اس کو چھوڑیں ہم کام کر رہے ہیں ہمیں یاد ہے ہم نے ایک دفعہ گھر میں پینٹ کروایا تو جو جوان پینٹ کر رہا تھا سعید زیادہ تھا اللہ تعالیٰ اس کے درجات مزید بلند کرے وہ پینٹ کرتا جاتا تھا ساتھ میں ذکر کرتا جاتا تھا سبحان اللہ سبحان اللہ اکبر اللہ، اللہ، اللہ، اللہ، اللہ، اللہ تو اللہ نے تو بڑے بڑے آسان نسخے ہمیں دیے ہیں دیکھنا یہ کہ ہم نے وہ آسان نسخے رکھے ہیں کہ نہیں رکھے ہیں ہم کیا کرتے ہیں وہ ہم پینٹ کرنے گئے ہیں تو بوریت ہو رہی ہے گانے لگا لیں گے یوٹیوب پہ کچھ لگا دیں گے فیس بک پہ کچھ لگا دیں گے اگر اس کی جگہ ہم ہاتھ چل رہا ہو اور زبان سبحان اللہ کہہ رہی ہو الحمد کہہ رہی ہو اللہ اکبر کہہ رہی ہو لا قوت الا بلّہ کہہ رہی ہو لا الہ الا اللہ کہہ رہی ہو آپ دیکھیں گے کتنے اس کے ثمرات ہیں اس کے ثمرات صرف ثواب کی حد تک نہیں ہیں اس کے ثمرات ہمارے تزکیا میں بھی کام آئیں گے اور اس کے ثمرات ہمیں قرب الہی تک بھی پہنچائیں گے بڑے خاص گھنٹا گھنٹا نکال کے ہمیں کوئی ریاضتیں کرنے کی ایک عام انسان کو ضرورت نہیں ہے ہمارے جو ریاضتیں کی ہیں ان کے اور اسباب ہیں ان کو سامنے رکھ کے بندے کو جو ہاتھ کی چیز اس کو چھوڑنا نہیں چاہیے بخاری شریف میں اسی طرح آیا کہ کوئی دن ایسا نہیں جس میں کیا ہوا عمل اللہ کو ان دنوں سے زیادہ محبوب ہو یعنی الحج کے پہلے دس صاحب رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے جہاد بھی نہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں جو شخص اپنا مال اور جان لے کر نکلا اور کبھی واپس نہیں آیا تو اللہ کے راستے میں وہ شہید ہو گیا اس کا اضر اس سے بھی پھر زیادہ ہے ابن شریف میں حدیث آتی ہے کہ سچے دل سے اللہ کی رضا کے لیے صدقات کا مال جو اکٹھا کرتا ہے اس شخص کا عجر جو ہے وہ بھی مجاہد فی سبیل اللہ کی طرح ہے۔ یعنی خالی آپ کہتے ہیں کہ جی میں اتنا امیر نہیں ہوں کہ میں صدقات کر سکوں خیرات کر سکوں آپ صدقات اکٹھے کر کے جو صحیح مستحق ہے اس تک پہنچانا شروع کر دیں تو بھی آپ کو اجر مجاہد فی سبیل اللہ جیسا ملتا ہے حتیٰ کہ وہ اپنے اہل کو لوٹ آئے اسی طرح تبرانی شریف کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے ایک شخص گزرا صحابہ کرم ردوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے اس کے جسم کو دیکھا اس کی پھرتی دیکھی تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ شخص اللہ کے راستے میں ہوتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کے لیے کوشش کر رہا ہے تو یہ اللہ کے راستے ہی میں اور اگر یہ اپنے بوڑھے والدین کے لیے کوشش کر رہا ہے تو یہ اللہ کے راستے میں ہے اور اگر یہ اپنے لیے کوشش کر رہا ہے تاکہ عفت اور پاک دامنی اختیار کر سکے تو یہ اللہ کے راستے میں ہے اور اگر یہ کوشش ریاکاری کے لیے کر رہا ہے اور فخر کے لیے کر رہا ہے تو پھر یہ شیطان کے راستے میں ہے تو یہ دین تو ہمیں اپنے بیوی بچے کے لیے روزی کمانے پہ بھی ثواب دے دیتا ہے اللہ تو اس پہ بھی ہمیں نواز دیتا ہے یہ ایسا کمال کا دین ہے تبرانی شریف میں ہے کہ میں اللہ کے راستے میں جہاد کرنا چاہتا ہوں زکون صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تو مجھے ایسا جہاد نہ بتاؤں جس میں کوئی تکلیف ہے ہی نہیں تو انہوں نے کہا جناب کیوں نہیں انہوں نے کہا وہ حج بیت اللہ ہے تو اگر بیت اللہ حج ہو سکتا ہے جہاد ہے وہ بھی ایک طرح کا پھر اسی طرح ایک اور حدیث شریف ہے ابن نجار کی کہ افضل جہاد یہ ہے کہ انسان اپنی نفسانی خواہشات کو اپنے اوپر حاوی نہ ہونے تھے ی رتابانی میں آتا ہے کہ بے شک تمہارے بات صبر کا زمانہ آئے گا اس میں میری سنت کو مضبوطی سے پکڑنے والوں کو تم سے پچاس شہیدوں کا ثواب حاصل ہوگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو پچاس 50 ہیں ان میں ہم میں سے تو آپ نے کہا تم میں سے یعنی صحابہ میں سے جو پچاس شہدا ہیں ان جیسا سواب اللہ اکبر ابن ماجہ شریف میں ابو داؤد شریف میں اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے پسندیدہ جہاد ظالم حکمران کے سامنے حق بات کہنا ہے لیکن ذہن میں رکھے حق بات کہنا کیا ہوتا ہے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بھی کچھ حدیث مبارکہ ہیں جس میں ہمیں بتا دیا کہ حق بات کہنے کا کیا مطلب ہے ہے جس مثال کے طور پہ ایک حدیث شریف ہے جو کہ مسلم میں موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد ایسے حکمران ہوں گے جو نہ میری سنت پہ چلیں گے نہ میرے طریقے کی پیروی کریں گے ان میں سے ایسے پیدا ہوں گے جس کے جسم انسانوں کے ہوں گے مگر دل شیطان کے ہوں گے تو صحابی حضرت, حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یا رسول صلی اللہ, صل اللہ علیہ وسلم اگر میں ایسے لوگوں کو پالوں تو پھر میں کیا کروں اب یہ جو جواب ہے یہ ہمیں بتائے گا کہ حق بات کہنے کا مطلب کیا ہے آپ نے فرمایا حق میں وقت کی سنو اس کی اطاعت کرو اگر وہ تمہاری پیٹھ پر مارے اور تمہارا سامان لے لے پھر بھی سنو اور اطاعت کرو حق بات کہنا اور ہے اگر آپ کے پاس ہے، استحاط ہے اور ہمت ہے اور ضرورت ہے اس کا ہاتھ پکڑنا بھی اور بات ہے لیکن کوئی ایسا کام کرنا جس میں معاشرے کے اندر کوئی تکلیف پیدا ہو ہمارے مسلمانوں کو کوئی تکلیف پیدا ہو عظیم گنا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث شریف میں آتا ہے ایک دفعہ جہاد سے صحابہ واپس آئے اور آزان کی آواز ہوئی تو نماز کے لیے جلدی اور مسجد کی طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غصہ فرمایا اور انہوں نے کہا کہ یہ جو سامان تم نے یہاں چھوڑا ہے اس کی وجہ سے مسلمانوں کو مشکل ہوگی تکلیف ہوگی ایسا نہ ہو کہ تمہارا جہاز ضائع ہو جائے جہاد ضائع ہو جائے وہ بھی صحابہ کا صرف اس لیے کہ کسی دوسرے مسلمان کا راستہ خراب ہو رہا تھا تو ظالم حکمران کو کیسے سنبھالنا ہے اس میں یہ چیز بھی شامل ہے کہ اس طرح سنبھالنا ہے کہ ساتھ میں اپنے مسلمان بھائی کو, کو تکلیف نہ پہنچے کیونکہ ایک اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے اور بہت سخت ہے یہ بات اس کو سمجھنا ضروری ہے پلے باندھ لیں دل میں اتار دیں روح میں اتار دیں الفاظ اس کے یہ آئے ہیں کہ اگر کوئی ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو تکلیف پہنچاتا ہے تو اللہ اس کو پھر تکلیف پہنچاتا ہے اور جب اللہ تکلیف پہنچاتا ہے تو یہ یہ یہ حدیث کے الفاظ تو نہیں یہ ہم اپنی بات کر رہے ہیں ہمارے ساری عمر کا ایک تجربہ ہم نے دیکھا اپنے سامنے کہ جب اللہ تکلیف پہنچاتا ہے پھر وہ اتنی ہلکی تکلیف نہیں ہوتی جتنی تکلیف ہم سے کسی کو پہنچی ہوتی ہے اور اس کا سب سے بڑی بات یہ ہے ہمارے دیکھیے ہمارے دیکھیے امام مالک رحمت اللہ علیہ کے ساتھ کیا نہیں ہوا امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کے ساتھ کیا نہیں ہوا امام مالک کے جوڑ علیحدہ کر دیے گئے ان کو گدھے میں بٹھایا گیا ان کا منہ کالا کیا گیا ان کے گلے میں جوتوں کے ہار لٹکائے گئے لیکن امام مالک ایسی شخصیت تھی ایک اشارہ کر دیتے آدھے عالم میں اسلام میں آگ لگ جاتی امام احمد بن حنبل کے ساتھ کیا ہوا بڑی عمر کے اندر جو بھی خلیفہ وقت تھا ہم تو خیر خلافت کو اس خلافت و خلافت نہیں مانتے ہمارا ایمان ہے کہ خلافت راشدہ کے بعد کوئی خلافت خلافت نہیں ہے یہ سب ملوکیت ہے یہ سب بادشاہت ہے یہ سب سلطنت ہے لیکن چلے ایک لفظ استعمال ہوتا ہے جو خلیفہ وقت تھا اس نے کہا جناب آپ ہمارے چیف جسٹس بن جائیں قاضی القضا یہ عالم اسلام میں جو عہدہ ہے یہ آج کے چیف جسٹس کے برابر ہے آپ نے انکار کر دیا آپ کو قید میں ڈالا گیا اس عمر میں آپ کو ہنٹر مارے گئے آپ کو کوڑے مارے گئے آپ کو زخمی کیا گیا لیکن آپ نے کلمہ حق کہنا نہیں چھوڑا لیکن اگر وہ ایک آواز نکال دیتے آدھے عالم اسلام میں آگ لگ جاتی ہے یہ ہے ہمارے آئما انہوں نے ہمیں بتایا ہے کہ کام کیسے کرنا ہے تو اللہ تعالی ہمیں توفیق دے ابھی کچھ مزید آحادی مبارکہ باقی ہیں اس پہ دو تین ہے دیکھ لیتے ہیں دو منٹ زیادہ لگ جائیں گے کوئی حرج نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین مبارک ہیں اگر چار وقت منٹ زیادہ لگ جائیں تو اس میں کیا حرج ہے کیونکہ یہ تو ہماری زندگیوں کا نچوڑ ہے اور افسوس تو یہی ہے کہ ہماری مساجد میں ممبروں میں بیٹھ کے یہ باتیں نہیں اب بتائی جاتی اور مسجدوں کو ممبروں پہ بھی سیاسی گفتگو ہوتی ہے اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے ابن ماجہ شریف کی حدیث ہے جو شخص میری اس مسجد کی طرف خیر سیکھنے یا سکھانے کے لیے آئے گا تو اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرنے والے کے درجہ میں ہے اور جو اس کے علاوہ کسی اور مقصد کے لیے آئے گا تو وہ اس شخص کے درجے میں ہے جس کی نظر کسی اور کے مال پر ہو مسلم شریف کے حدیث ہے کہ کیا میں تمہیں ایسے ایسی چیز نہ بتاؤں جس کے ذریعے اللہ تبارک وتعالى گناہ مٹا دیتا ہے اور درجات بلند فرما دیتا ہے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عرض کیا کہ یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا پسند ہوتے ہوئے بھی اچھی طرح وضو کرنا مسجد کی طرف زیادہ قدم چل کر جانا ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا جس کی کوئی مصروفیت دنیاوی ضروری نہیں ہے آپ ملازمت کرتے ہیں آپ نے نوکری کرنی ہے آپ نے کوئی کام لیا ہوا آپ نے وہ کام کرنا وہ ایک علیحدہ معاملہ ہے لیکن اگر آپ کے لیے ممکن ہے کہ آپ جمعہ کے لیے تشریف لائے یا زہر کے لیے تشریف لائے اور آپ نے یہاں پہ نماز ادا کی اور آپ اثر تک یہاں بیٹھ سکتے ہیں تو آپ کو بیٹھنا چاہیے تو آپ نے فرمایا کہ یہی ربات ہے یہی ربات ہے ربات ہوتا ہے وہ جہاد جو سرحد کی پہرا داری والا ہوتا ہے یعنی اتنا ثواب ہے کہ اگر آپ مسجد میں نماز کے لیے تشریف لائیں اور پھر وہاں پر آپ اگلی نماز کے انتظار میں وہیں تشریف رکھیں ظاہر خالی بیٹھیں گے تو نہیں کوئی ذکر کریں گے کوئی نوافل ادا کریں گے سوائے اس کے جیسے عصر کے بعد اگر بیٹھیں تو اثر کے بعد ظاہر کہ نوافل ادا نہیں ہو سکتے مغرب تک اس میں کوئی ذکر کریں گے کوئی قرآن پڑھیں گے کوئی دین کی بات کریں گے مسلم شریف میں حدیث آتی ہے جس شخص نے اللہ کے راستے میں جنگ کرنے والے کو سامان جنگ مہیا فرما دیا سامان جہاد مہیا کر دیا یقیناً اس نے بھی جہاد ہی کیا ہے اور جس نے غازی کے گھر کی خبر رکھی ہے اس نے بھی جہاد کیا ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے چھوٹی چھوٹے چھوٹے اعمال ہیں چھوٹی, چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جن کو اگر ہم پکڑ لیں ہمارا تزکیہ ہوگا ہمیں قرب الہی نصیب ہوگا اس دنیا میں بھی عزت ملے گی آخرت میں بھی عزت ملے گی اور اگر اس دنیا میں کہیں ہم سے کوئی کوتاہی ہو جاتی ہے جس کے بدلے میں ہمیں ذلت ملتی ہے تو بھی آخرت میں اس کا بے بہا اجر و ثواب حاصل ہوگا اور اس دنیا میں بھی بعد میں معاملات ہمارے درست ہو جائیں گے ان تو اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم اصل راستے پہ چلنے کی کوشش کریں دین کو سمجھنے کی کوشش کریں قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں وہ اللہ علیہ خیر رخل کے ہی سیدنا و مولانا محمد وعلیٰ علی و اصحابہ اجمعین برحمت یار رحمِ